ولا مؤمن لكم إذا قد الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن نعصد الله ورسوله فقد ظلنا لعالمين صدق أصراب النبي العظيم إن الله وملائك تغوي صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى, صلى الله عليه وسلم نبيه من الله عليه وسلم صلىتم وسلم الله والصلاه والسلام عليك يا, يا الله والصلاه والسلام, والسلام عليك يا شفيع المذنبين والصلاه والسلام عليك يا خاتم الانبياء والرسلين وعلى اليك قرآن کریم میں پیشاد فرماتا ہے کہ وہ مکان علی کہ کسی بھی صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے سیدھا قدوا رسول ہو امرن الخیا کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی کام کا حکم دیں اور جو وہ تعلیم دیں اس کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں رہتا یعنی اللہ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 اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کے بارے میں حکم دے دیا تو وہ کام اس کے حکم کے مطابق انجام دینا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم و ضروری یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت مالک حقیقی اور قرآن کا جو قانون ہے یہ دراصل حقیقی قرآن کا قانون ہی دراصل اصل ہے وہ لازم الاتباع ہے قرآن کے قانون اور اس کے فیصلے کے بعد کسی کی یہ مداد نہیں کہ وہ اس سے روگردانی کرے اور ایک مقام پر اللہ وبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا اور اشراد فرمایا کہ تم سب کے لیے بہترین نمونِ عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے اور آپ کا حسوِ حسنہ جو ہے یہ بہترین نمونِ عمل لغتار رسول اللہ حسنہ رس اللہ وضاء اللہ تقیرہ کہ یقیناً تم سب کے لیے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 اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکاس اور قوانین کے علاوہ کوئی اور قانون جو ہے وہ اللہ مبارک و تعالیٰ کہ یہاں ہرگز جو ہے وہ مقبول نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے قرآن کریم نے جو قوانین بیان فرمائے ہیں وہ ایسے واضح ہیں اور ایسے روشن ہیں کہ ان کی مثال کسی اور کتاب میں کسی اور قانون میں نظر نہیں آتی قرآن کریم کا نظام عدل آپ دیکھیں تو وہ کیسا درشندہ اور کیسا واضح ہے کہ اس میں کسی امیر و غریب اور کسی شہر غنی اور فقیر کے درمیان کسی طرح کے امتیاز کو روا رکھنا جو ہے درست نہیں قرار دیا گیا فرمایا کیا نا قون و قبوامین شہزا ابل قسط ولادر شنا اللہ تعالیٰ <تصفح> کہ اے اہل ایمان تم سب عدل و انصاف کو اپنا لو عدل و انصاف کو قائم کرو اور عدل و انصاف کے مطابق جو ہے تم جو ہے اپنی زندگی بسر کرو اور فرمائے کہ تم عدل و انصاف کے مطابق جو ہے چلو اور عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرو کون و قوامی نلی اللہ شمہ ولادم شناعن قوبن اللہ اللہ تعالی دوسرے مقام پر اشار ہوا کہ تم جو ہے عدل و انصاف کے بارے میں یہ بھی مت جو ہے چاہو کہ اگر کسی جو ہے قوم کی دشمنی تمہارے ساتھ ہے اور کسی قوم کے ساتھ کسی گروہ کسی جماعت کے ساتھ تمہارا بیر ہے تو اس عدابت اور اس بیر کی وجہ سے اس کے ساتھ انصاف نہ کرو تمہیں یہ بھی جو ہے جو روا نہیں ہے تو اور اس سے بڑھ کر جو ہے نظام عدل کے بارے میں کوئی اور قانون کیا حکم جو ہے وہ دیکھ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 قرآن کریم نے اس کی ممانعت فرما دی اور اس شاعظ فرمایا کہ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ نقصان پہنچے اور تمہیں جو ہے اس بارے میں کتنا ہی جو ہے کھاٹا کیوں نہ ہو جائے لیکن اگر بات یہاں پر انصاف کے کرنا پڑے تو انصاف کی بات کہو اور ذرا بھی جو ہے انصاف اور عدل کے خلاف تم قدم متو قرآن کی تعریف تو یہ ہے اسلام کا قانون تو یہ ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے یعنی عزید و اقارب تو دور کی بات ہے اگر کوئی بات محلے کے درمیان افراد کے ہو جائے اور کسی جو ہے دوست کی حیثیت سے اور کسی دوست کے حوالے سے کوئی بات سامنے آ جائے تو لوگ یہاں بھی جو ہے انصاف اور عدل سے جو داون بچانا شروع کر دیتے ہیں اور حق اور انصاف کی بات کہتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں حالانکہ ایسے موقع پر قرآن کا یہ حکم ہے کہ تم جب کسی بات کے بارے میں جانتے ہو اور تم جو ہے وہ گواہ ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ اس معاملے کی جو ہے وہ صورتحال یہ ہے اور حقیقت حال جو تم واقف ہو تو پھر جو ہے ایسی جو ہے بات کو تم چھپاؤ مت ان اور گواہی کو جو ہے پس پردہ مت ڈالو اور بولو کہ جو گواہی کو جان بوجھ کر چھپائیں گے اور جو حق بات کہنے سے کترائیں گے پر کہ ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا من عظلم شہاد اندم المین ابلام کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو حق بات کو چھپائے جو گواہی دینے سے قطب فیش کرے تو قرآن کا حکم تو یہ ہے نظام عدل کے بارے میں قرآن کی تعلیمات ایسی بے مثال ہیں کہ کسی اور مذہب میں کسی اور قانون میں نظر نہیں آتی آپ اندازہ کیجئے کہ اسی عدل اور انصاف کی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے نافذ فرمایا اور اس پر کس طرح سے عمل درآمد فرمایا کہ ایک موقع پر قبیلۂ بنو مقدومیہ کی ایک خاتون نے چوری کی اور یہ قبیلہ اپنے جو ہے ماض افوال اور اپنے جھے کے اعتبار سے بڑا معزز سمجھا جاتا تھا سرزمین عرب میں اور عرب کے لوگوں میں یہ خاندان بڑا ہی محترم جو ہے وہ جانا جاتا تھا جب اس قبیلے کی خاتون نے چوری کا انتخاب کیا تو اب بڑی کھلبلی مچ گئی اور ایم گوئیاں ہونے لگی کہا یہ جانے لگا کہ اگر اس قبیلے کی اس خاتون کا ہاتھ کاٹا گیا اور چوری کے جرم میں اس پر یہ حد تاری ہوئی تو اس قبیلے کی بڑی بدنامی ہو جائے گی ایک دوسرے کے ساتھ سفارش کے طور پر قبیلے کے لوگ جانے لگے ہر ایک نے یہ کہا کہ ہم تو جو ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے آخر کار جو ہے حضرت سیدنا اسامہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عثامہ جو ہے بڑے لاڈلے ہیں بڑے پیارے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ حضرت عثامہ کی بات مان لیں حضرت عثمہ کے پاس لوگ آئے اور ان سے جو ہے درخواست کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلائیں کہ اس طرح کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کچھ تھوڑی سی جو ہے گنجائش نکال دی جائے کچھ تھوڑی سی جو ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے نرمی پیدا کر دی جائے نرمی کا جو ہے وہ شروع کر لیا جائے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسولہ وسلم لوگوں کا یہ کہنا ہے نبی قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ جو ہے ناراضگی کی اور غصے کے اثاث ظاہر ہوئے اور آپ نے اشاعت فرمایا کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں ہیں گزری ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے جب اللہ کے حکم سے روگردانی شروع کر دی اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا فروغ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کے امتیازات اپنے درمیان قائم کر لیے کہ جب ان کے یہاں کوئی بڑا معذر قسم کا شخص کسی جرم کا انتخاب کرتا تو اس کے لیے جو ہے کچھ اور حکم وہ نابد کر دیا کرتے تھے اور اگر کوئی عورت نہ ہوتا اور ایسے ہی غریب ہوتا تو اس کے لیے جو کچھ اور حکم جو ہے وہ شادر کر دیا جاتا تھا یہ قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ عدل و انصاف انہوں نے نہیں کیا اے اسمامہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس جرم کا انتخاب کرتی تو البتہ میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے اسلام کا قانون اور یہ ہے قرآن کا قانون کہ جو غریب و امیر اور سرمایہ دار ہو یا جو ہے وہ جو ہے بالکل فقیر ہو کسی طرح سے بھی جو ہے ان کے درمیان کسی قسم کا امتیازی سلوک روا جو ہے وہ نہیں رکھتا ہے آج آشرے میں آج اس دور میں آپ دیکھیں کہ نام تو انصاف کا لیا جاتا ہے لیکن سراسر انصاف کے خلاف جو ہے وہ آم نابل ہوتے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج قان کریم کے وہ احکام اور وہ قوانین کہ جن کے اندر سلابی معاشرے کی بھلائی بلکہ اس روئے زمین پر بچنے والے بلی نو انسان کی بھلائی اور ان کے فوائد اس میں مذمت تھے آج جو ہے اس مالی حقیقی کے بنائے ہوئے قانون اور, اور نازل کیے ہوئے احکام اور قوانین کے خلاف جو ہے جناب قوانین بنائے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے افرا تفریح ہے اور ہر طرف جو ہے جناب بگاڑ اور فساد اور بتنا اور فساد جو ہے وہ برپا ہے یہ محض اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم یہ دیا تھا اتبعو ما ولا من دون ہی اولیاء کہ تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو ولا ملا ستون ہی اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی مت کرو آج امت مسلم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 اپنے کو سات تک قوانین پر جو ہے مضبوطی سے اور سختی سے عمل کرتے ہیں لیکن یہاں بھی جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی بات آتی ہے تو پھر جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے قوانین کو بھی فراموش کر دیتے ہیں اور ان پر بھی عمل درامد نہیں کرتے صرف یہ قوانین کاغذ کی زینت تو بنے ہوتے ہیں لیکن عمل اور ان پر جو کے اعتبار سے اور نفاذ کے اعتبار سے ان کا کوئی حصہ جو نہیں ہوا کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب وہ سابقہ قوانین جو اختیار کر لیے جائیں اور مالک حقیقی کہ جو ہمارے اچھے اور برے سب کو جانتے ہیں کہ ہماری بھلائی کس میں ہے اور ہمارا کس میں ہے سنیا اور آثرت کے اعتبار سے تو ہم جب اس ان قوانین کو فراموش کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ جو آج ہو رہا ہے یہ تو یعنی ایک پہلو ہے عدل و انصاف کے حوالے سے اور کا یہ پہلو ہے لیکن اگر آپ دیکھا دیکھیں تو قرآن قریب میں جس قدر بھی احکامات ہیں اور آپ قرآن کے رواداری کے اسلوب کو دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے آپ دیکھیں قرآن قریب نے ارشاد فرمایا کہ اقرا کے دین قرآن دین کے اندر کوئی جو ہے جبر اور اقرا نہیں زبردستی نہیں یہ حکم نازل ہونے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی اگر آج اور یہ کیا جائے تو اب بھی وہی حالت ہے اور یہ سب اسی کا جو ہے یعنی ثمرہ ہر ایک جو ہے بے دین اور اسلام کا منکر اور مخالف وہ یہ چاہتا ہے اور اس کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی جو ہے ان کو اپنا ہم خیال بنایا جائے زبردستی جو ہے ان کو اپنے گروہ میں شامل کیا جائے ان کی, کی ہمدردیاں زبردستی حاصل کی جائیں قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہونے سے پہلے یہی سب کچھ ہو رہا اور اس مقصد کو حاضر کرنے کے لیے زبردستی لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے کسی قسم سے جو ہے نہیں کیا جاتا تھا خون ریزیاں کیوں نہ کرنی پڑی لیکن انہوں نے خوندیزیاں کی اور اس طرح سے ہم خیال بنانے کے لیے زبردستیاں کی گئی لیکن قرآن کریم کا یہ جب نازل ہوا اور میں کہا کہ وہاں بھی رسگ منل ہو گئی کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے کسی کو جو ہے جبر و اقرا کے ذریعے اپنا ہم خیال بنانا جو ہے وہ جو قرآن کا یہ جو ہے فرمان یہ اپنی جگہ پر حق ہے کہ کسی کو زبردستی اپنا ہم خیال بنانا قرآن کی نظر میں بالکل جو ہے ممنوع ہے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب رست و ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو گیا اور گمراہی کا بھی راستہ بالکل بتلا دیا گیا اور اس کی رہنمائی فرما دی گئی تو اس کے بعد ارشاد ہوا منشاہ ومن شاہ افلجور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 یہ رواداری آپ دیکھیں کہ کہیں اور کسی قانون میں کسی اور جو ہے مذہب میں ربا جو ہے وہ سب رکھ, کچھ رکھ, رکھی گئی ہے لیکن دین اس میں اس قسم کی گنجائش نہیں کہ کسی طرح سے جو ہے کسی پر زبردستی کی جائے ایک پہلو نہیں بلکہ آپ اگر آپ دیکھیں تو حسن سلوک کے بارے میں بھی قرآن کریم کی کیسے واضح ہدایات ہیں اور کس طرح سے اس نے جو ہے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 عقربہ صبیل کی نیکی یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو وہ ضرورت مند کہ جو تمہارے خیش و اقارب میں سے ہیں ان کو جو ضرورت کے موقع پر ان کو جو ہے اپنا مال دینا ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کی حاجت کو پورا کرنا یہ بھی نیکی ہے آج آپ دیکھیں کہ آج ہم نے جو ہے جناب اس تعلیم پر کتنا عمل کیا ہوا ہے عزیز و اقارب میں ہم کتنا غور کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے عزیز و قارف ایسے ہیں کہ جو ہماری جو ہے امداد کے مستحق ہیں اور ان کی ضرورت ہے اور وہ ہم سے جو ہے بر زبان حال یہ جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے پوری کی جائے لیکن ہم ذرا بھی ان کا خیال نہیں کرتے تو فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِضَ مَنْ بِاللَّهِ وَآتَ الْمَالَ تمہیں مال سے جب شدید محبت ہو تو ایسی صورت میں جب تمہارے عزید و قارف میں سے تمہیں جو ہے جناب ضرورت کے موقع پر جو یاد کریں تو تمہیں ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے حق زید و اقارب کے سلسلے میں قرآن کریم نے یہ تعلیم دی اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ ان کی مدد اور ان کی خبر گیری کرنے کے بعد بھی تمہارے لیے یہ ہرگز روا نہیں ہے کسی موقع پر ان کی دل شکنی کرو اور تم ان سے یہ کہو کہ ہم نے فلا موقع پر تمہارا خیال کیا تھا تمہاری ضرورت کو پورا کیا تھا کیا تم جو ہے اس وقت اس حالت میں نہیں تھے کہ جب تم تم کب قسم پرسی کے عالم میں تھے اور تمہاری کوئی جو ہے دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا تو ہم نے تمہاری خبر گیری کی تھی اور کہ تم ایسے موقع پر ان کی دلچکنی کر کر اس شک کی طرح مت ہو جاؤ کہ مسلسل ان لوگوں کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کر کر جو ہے پھر وہ جتانے لگتے ہیں اور اپنا احسان جہاں سے شروع کر دیتے ہیں تم ایسے موقع پر جو اپنے اپنا مال ان پر خرچ کر کر اللہ کی حضور اپنی اس نیکی کو برباد مت کر لینا اور یہی نہیں بلکہ اس طرح سے جو ہے قرآن کریم نے اس طرح سے تمہیں مدد کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ جب تمہارے تمہیں ان کی مدد کرنے کا موقع ملے تو ایسے موقع پر یہ بھی نہ ب... یہ بھی نہ کرنا کہ ان کی خدمت تم ایسے مال سے کرو جو تمہیں پسند نہیں بالکل ردی قسم کا مال ان کو دے کر جو ہے جناب جان چھڑانے کے لیے جو ہے تم یہ قدم اٹھاؤ فرمایا میں یاز الدینہ آمن ہوں ان کو صحیح بات کہ ایسے موقع پر تم ان کے لیے اچھا مال خرچ کرو اچھے مال سے ان کی مدد کرو اور خبیب ایسا مال جو بالکل جو ہے نہارا ہو بالکل ردی قسم کا ہو کہ ایسا مال کہ جو تمہیں خود پسند ہو تمہیں خود جو ہے وہ پیارا ہو تو اپنے پیارے اور پسندیدہ مال سے ان کی, ان کی جو ہے مدد کرو اس لیے کہ ردی مال اور نہ تارا مال نہ پسندیدہ مال اگر تم دو گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں وہی مال مقبول ہوتا ہے کہ جو پسندیدہ مال تنا لرح تم حکومت تم ہرگز جو ہے نیکی نہیں پا سکو گے یعنی اس نیکی کا عدر و ثواب تم ہرگز نہیں حاصل کر سکتے ہو جب تک کہ تم جو ہے ایسے مال سے ان کی مدد نہ کرو اللہ کی راہ میں ایسا مال نہ خرچ کرو کہ تم ان کو بھی کہ جو مال تمہیں خوب پسند ہے اور جو مال تمہیں خوب جو ہے وہ جو ہے یعنی پیارا ہے جب تک ایسا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم جو ہے نیکی کا عدر اور ثواب اور قلعہ اللہ کے یہاں نہیں پا سکتے ہو تو کیا کسی اور قانون میں کیا کسی اور مذہب میں ایسی تعلیمات پائی جاتی ہیں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 کہ جو سر چشمے علوم اور تمام دستور کا جو ہے یعنی منبع اور مرکز ہے لیکن آج امت مسلمہ صرف قرآن کو زبانی طور پر جو ہے, وہ مانے ہوئے ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ قرآن پڑھیں گے قرآن سنیں گے لیکن قرآن سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہوں گے قرآن جو ہے وہ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 یعنی خود بھی جو ہے یعنی نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کے بھی لیے بھی جو ہے جناب لوگوں کو تلاش کرتے ہیں دارال لوگوں کا اور دینی مدرس کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر آ جناب جو ہے وہ پھر قرآن خانے کے لیے جو ہے درخواستیں دی جاتی ہیں کہ جناب میرے خلا عزیز کا انتقال ہو گیا ہے اس کو بخشوانا ہے تو جو ہے جو آپ جو ہے بچوں کو بھیج دیجئے طلبا کو بھیج دیجئے وہ ہمارے ہاں قرآن پڑھائیں گے تو بخشش ہو جائے گی یہ بھی اس گئے گزرے دور میں کم از کم جو ہے چلیے اتنا عقیدہ تو ہے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 جو ہماری زندگی کو اجیئرن بنائے ہوئے ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کو بہا رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے نہیں عمل درامت کیا جاتا ہے اس کو جو ہے کیوں نہیں اپنایا جاتا ہے بات یہی ہے کہ جناب ہم نے صرف قرآن پر اس دور میں اس حد تک عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ بس جو ہے جناب دکان کھولنا ہے تو برکت کے لیے جو ہے پرانے کریم پڑھوا لیا جائے گھر بنایا ہے تو جنات اور بھوت کو اور اس قسم کے اثرات کو دور کرنے کے لیے قرآن خانی کرا لی جائے قرآن کریم کے لیے جو ہے بہترین سے بہترین جزدان بنا کر کپڑے کا اس پر گوٹ اور کناریاں لگا کر اس میں سجا کر الماری کی سینت بنا دیا جائے اور وہ ہم نے بنایا ہوا ہے نہ ہم اس کو جناب پڑھتے ہیں نہ اس کے مندرجات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ ایک نسخہ آیا ہوا ہے اللہ تبارک بطالہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے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 ان کو جو عزت اور ان کو جو, جو ہے وہ ایک مقام ملا ہوا تھا امت مسلمہ کو آج بھی جو ہے قرون اولا کا وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے بشرطے کے اسی طرح سے جس طرح سے کہ قرون اولا کے مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنایا تھا اور قرآن کریم پر عمل کیا تھا اس طرح سے اگر قرآن کریم کو اپنا لیا جائے اور اس طرح سے اگر عمل کر لیا جائے تو پھر وہی دور دو اور وہی جو ہے زمانہ اور اس کی یادیں آج بھی تازہ ہو سکتی ہیں اور مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا اعزاز اور مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل ہو سکتی ہے کہ جو قرون کے مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ دیکھو قرآن کریم کو تم سختی سے اور مضبوطی سے تھام لینا اب علیکم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 مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ پرانی تعلیمات کو اگر جو اپنائیں اور خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے کوشش کریں تو کوئی جو ہے ایسی دشواری نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے جناب یہ کہا جائے کہ ریفرینڈم کرایا جائے یا اس کے لیے راہ ہموار کی جائے مسلمان تو چاہتے ہیں اکثریت اس ملک کی جو ہے چاہتی ہے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 مسلمانوں نے تم یہ ملک حاصل ہی اسی لیے کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب 65 سے لے کر ستر تک کا جو زمانہ ہے کس طرح سے جو ہے نوجوانوں نے سینے کھول کر جو جناب گولی کھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے جناب اپنے سینوں پر گولی کھائیں گے لیکن اسلامی نظام لائیں گے ہم جو ہے روٹی چٹنی کھائیں گے دال روٹی کھائیں گے لیکن اسلامی نظام لائیں گے لیکن غدار قسم کے منافق قسم کے حکمرانوں نے جو جناب آج وہ حالت جو مسلمانوں کی کر دی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اللہ سبارک و تعالی اب بھی جو ہے مسلمان حکمرانوں کو یہ سمجھ کے صوفی کی فرمائے کہ وہ خلوص کے ساتھ جو ہے اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ جو ہے اس ملک میں نفرائج اور نافذ کریں اللہ سبارک و تعالی ہم سب کا حامی و نافذ